أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے یہ قرآن کریم کے چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے اللہ تعالی کے راستے میں خرچ کرنے کے آداب سے متعلق فرمایا ہے اس کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ اگر آخرت میں اپنے عذاب سے بچنے کے لیے ساری دنیا کا برابر سونا بھی پیش کریں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اس سونے کو پیش کر کے اپنے عذاب سے نجات نہیں پا سکتے اسی کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر وہ لوگ دنیا میں دنیا میں زمین بھر سونا صدقہ کریں تو اس کا جو کچھ صلاح ہے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی بہترین صلا ان کو نہیں مل سکے گا یعنی جنت نہیں مل سکے گی کیونکہ جنت کے لئے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لائے ہوئے ہو وہ چونکہ ایمان نہیں لائے ہوئے لہذا دنیا میں جو کچھ خرچ کیا وہ دنیا کے اندر ایک نیکی شمار ہوئی اور اس دنیا کے نیکی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر کچھ نے متعدا فرما دی اس کے بدلے کے طور پر لیکن آخرت میں ان, کی ان کا وہ خرچ کام نہیں آئے گا تو اسی کی مناسبت سے اللہ تبارک مطالعہ مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو وہاں پر تو کوئی روپیہ پیسہ خرچ کرنا کام آ ہی نہیں سکتا کیونکہ اعمال ختم ہو جاتے ہیں انسان کی موت کے بعد لہذا جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لئے بھی اور اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے بھی جنت حاصل کرنے کے لئے بھی جو کچھ بھی خرچ کرنا ہے وہ یہاں خرچ کرو دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرو ایمان کے ساتھ خرچ کرو اور یہاں دنیا میں رہتے ہوئے خرچ کرو تو وہ تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے گا آخرت کے اندر اور وہاں جا کر تمہیں گناہوں کے عذاب سے بھی بچائے گا ان اور صدقہ تو تطف القطیہ ربی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ گناہ کو بجھاتا ہے یعنی گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنتا ہے اور عذاب کو اس واسطے دور کرتا ہے نیز اس کے سلے میں اللہ تبارک تعالی وہاں جنت کی دہم کے و حساب عطا فرماتے ہیں لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ نیکی کا یہ مقام تم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں اللہ تعالی نے یہ حکم بیان فرمایا تھا کہ صرف خراب اور ردی قسم کی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو بلکہ اچھی چیزوں میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو اب اس آیت میں مزید آگے بڑھ کر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اللہ کی راہ میں نکالو تاکہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے قربانی کا مظاہرہ ہو سکے یعنی ایک ایسی چیز جو گھر میں ردی پڑی ہوئی ہے بے قیمت ہے اور خود کبھی استعمال کرنے کی نوبت نہیں آتی اٹھا کر اس کو صدقے میں دے دینا اور اس بس یہی سوچنا کہ بس اسی میں سے دیں گے ایسی چیزیں دیا کریں گے تو یہ بڑی بری بات ہے کہ اسی کو فرمایا تھا سور بکرام کہ لا تعیب ممول خبیصا مل ہوں تم بھی بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جو چیزیں انسان کی محبوب ہیں جو اس کو پسند ہیں جن کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا ہے ان میں سے بھی کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ یا بطور صدقہ خرچ کریں اس خرچ میں زکات اور صدقہ دونوں کا, دونوں کا بیان یا دونوں قسمیں اس میں داخل ہیں یعنی جب زکات دے تو اس میں بھی آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی زکوات دے کہ جو صرف ردی قسم کی چیزوں پر مشتمل نہ ہو بلکہ مثلا فرض کرو کسی کی دکان ہے اور دکان کے اندر مال تجارت ہے آڑھا درجے کا بھی ہے زیادہ قیمتی بھی ہے درمیانہ بھی ہے اور بالکل گھٹیا بھی ہے جس کو دینے کا یعنی جس کو جو عام طور سے بکتا نہیں ہے لوگوں کی رغبت اس کی طرف نہیں ہوتی اب اگر آدمی صرف اس گھٹیا مال میں سے ہی زکات نکال لے اور بڑھیا اور درمیانہ درجے کا جو مال ہے اس میں سے کوئی زکوت نہ دے تو یہ بری بات ہے یہ ناجائز بات ہے بلکہ آج میرے کو چاہیے کہ ہر قسم کے مال میں سے زکوات نکالے اب بڑی میں سے بھی کچھ نکالے درمیانے سے بھی کچھ نکالے گٹیا میں سے بھی کچھ نکالے لیکن صرف گھٹیا کو لے کر بیٹھ جانا یہ ہے منع دوسرا یہ کہ جب صدقہ نافلہ ہے نفلی صدقہ اس کے اندر بھی بس یہ سوچنا کہ بھائی جو, جو گٹیا چیزیں ردی گھر میں پڑی ہوا کریں گے وہ صدقہ کر دیا کریں گے اور کبھی اس کے علاوہ اعلی درجے کی کوئی چیز صدقہ نہیں کریں گے یہ بہت بری بات ہے تو اس لیے فرمایا کہ نیکی کا درجہ یا نیکی کا اعلیٰ یعنی مطلوب درجہ تم اس شدک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں جو تمہیں پسند ہیں اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو حضرات صحابہ کے رضی اللہ تعالی عنہ عجمعین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار تھے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا ان میں بڑا ذوق تھا تو اس میں روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک ایک شخص نے اپنی محبوب چیزوں پر نظر ڈالی کہ مجھے سب زیادہ کون سی چیز زیادہ پسند ہے اور ان کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواستیں پیش کرنے لگے مثلا صحیح بخاری میں بہت تفصیل، کئی جگہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عل انصاری صحابہ میں بڑے مالدار صحابی سمجھے جاتے تھے ان کے بڑے باغات تھے جائیدادیں تھیں اور انہی میں سے مسجد نبوی کے بالکل مقابل ان کا ایک باغ تھا جس میں ایک کنواں بھی تھا اور یہ پورا باغ بیرحا کے نام سے مشہور تھا اس کو بیرحا بھی کہتے ہیں اور بیرحا بھی کہتے ہیں اس نام سے موسوم تھا اب تو وہ کنواں محس نبوی کی توسیع کے اندر آ گیا ہے اب الگ سے موجود نہیں رہا کسی زمانے میں وہ ایک عمارت کے اندر محفوظ تھا اور میں نے بھی اس کی زیارت کی ہے اور کئی مرتبہ زیارت کی ہے لیکن اب وہ مسجد نبوی کی توسیع کے حصے میں آ گیا ہے تو وہ حضرت وہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا بڑا شاندار باغ تھا اور ان کی جائیدادوں میں ان کو سب سے زیادہ وہی پسند تھا تو جب یہ آیت کریم عناظر ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے تمام جائیدادوں میں اموال میں مجھے سب سے زیادہ محبوب بی ہے میں اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اور لہذا میں آپ مجھے بتا دیں کہ کون سا کام ایسا ہے کہ جس میں میں اس کو خرچ کروں آپ نے پہلے تو ان کے اس جذبے کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ بخ بخ یعنی واہ واہ کا مال رابح اور یہ فرمایا کہ وہ تو بڑا نفع بخش مال ہے جو تمہارے پاس ہے لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ تم اپنے اس کو اپنے اقربہ میں تقسیم کر دو یعنی اپنے رشتہ داروں میں چنانچہ حضرت ابو طلحہ نے وہ اپنے اقربہ تجربات بھائیوں وغیرہ میں تقسیم فرما دیا اس سے یہ معلوم ہوا کہ صدقے میں اگر آدمی اپنے رشتے داروں کو دے تو رشتے داروں کو دینے سے ڈبل صاب ہے کہ ایک طرف صدقے کا ثواب اور دوسرا رشتے داروں کے ساتھ سل رحمی کا بھی ثواب البتہ زکوٰۃ میں یاد رکھنا چاہیے کہ زکوات میں بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا ماں بیٹے کو نہیں دے سکتی بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا باقی اور تمام رشتے کو دے سکتا ہیں بھائی کو دے سکتا ہے بہن کو دے سکتے ہیں چچا کو دے سکتا ہیں بھتیجے کو دے سکتے ہیں پھوپی کو دے سکتے ہیں اور خالہ کو دے سکتے ہیں یعنی جتنے رشتے اور ہیں سوائے ان کے جن کے ساتھ یا تو بیٹے کا رشتہ ہے یا ماں بیٹے کا رشتہ ہے یا شوہر بیوی کا رشتہ ہے ان کے علاوہ اور تمام رشتے داروں کو زکوات بھی دی جا سکتی ہے اور زکوات دینے کے اندر یہ دوہرا ثواب ہے کہ ایک طرف فریضہ زکات کا ادا ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس پیسے کے نتیجے میں سل رحمی کا بھی ثواب مل رہا ہے اور رشتے داروں کو دیتے وقت یا کسی کو بھی دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ میں تمہیں زکات دے رہا ہوں بلکہ زکوات کا نام لیے بغیر حضیع کے نام سے دے سکتے ہیں تحفے کے نام سے دے سکتے ہیں میں آپ کی خدمت آپ کو یہ ہزیہ دینا چاہتا ہوں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں تو اس طرح گفٹ دینا چاہتا ہوں یہ کہہ کر بھی اگر دیا لیکن بٹ ہے کہ دل میں نیت یہ ہو کہ میں یہ زکات دے رہا ہوں اور جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو تو غرض یہ فرمایا کہ محبوب چیزوں میں سے صدقہ ہو یا زکوات محبوب چیزوں میں سے بھی نکالو تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے رشتے کو دے دیا اسی طرح دا زادب نے حادثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کیا کہ حضر اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ محبوب چیزیں خرچ کرو بس محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو تو میں گھوڑا ہے میرا سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ ہے میں اس کو, خرچ... کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ اپنے بیٹے اسامہ کو دے دو اور ظاہر یہ زکوٰۃ نہیں تھی بلکہ صدقہ نافلہ تھا نفلی صدقہ تھا تو اپنے بیٹے اسامہ کو دینے کو آپ نے حکم دیا شروع میں ذالبہ کو ذرا یہ خیال ہوا کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے یہ حضرت زیادی بن حارثہ نے جو دیا یہ پہلی بات تو یہ کہ میں تھا نہیں تھا لہٰذا معلوم ہوا کہ زکوات کے علاوہ صدقہ وہ اپنے بیٹے کو بھی دیا جا سکتا ہے اور صدقہ اصل میں ایک نفلی ادائیگی ہے وہ چاہے صدقے کی شکل میں ہو چاہے ہدیہ کی شکل میں ہو تحفے کی شکل میں ہو تو اولاد کو دینے سے بھی اولاد کو دینا بھی ایک طرح کا صدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے قبول ہو جاتا ہے غرض مختلف صاحب کرام نے مختلف چیزیں جو ان کو زیادہ محبوب تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کی کہ یا رسول اللہ ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی کے راستے میں تاکہ ہم اس آیت کے مصداق بن جائیں کہ تم فقوب تحبون کہ اپنی محبوب چیزیں ہم خرچ کریں دوسری بات یہاں پر جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہفتہ تنفکو ما تحبون یعنی نیکی استا حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم وہ سب چیزیں خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے بلکہ فرمایا مما مم تحبون یعنی یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس نیک محبوب چیزیں ہیں اس ان سب کو خرچ کیے بغیر تم نیکی کا مقام نہیں پا بلکہ فرمایا کہ جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں ان چیزوں میں سے کہہ کر اشارہ فرما دیا کہ یہ مقصد نہیں ہے کہ جتنی چیزیں محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے لہذا اگر کوئی شخص اپنے سے محبوب مال میں سے کچھ خرچ کر دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس رکھتا ہے تو اس سے اس آیت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور دوسری تیسری بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ کوئی بڑی قیمت ہی چیز خرچ کی جائے بلکہ جو چیز کسی کے نتیج بہت عزیز اور محبوب ہے چاہے وہ کتنی ہی کم قیمت ہو اس کے خرچ کرنے سے بھی بر کا یا ریکھی کے مقام کا استقاق ہو جائے گا یعنی بعض برس و ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز انسان کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ قیمتی تو کوئی زیادہ نہیں ہے بازار میں کے لے کر جائیں تو اس کی بہت زیادہ قیمت نہیں لگے گی لیکن کسی وجہ سے انسان کو بہت پسند ہوتی ہے چھوٹی سی چیز ہے مگر پسند ہے تو اس میں وہ بھی اس میں داخل ہے اگر وہ چھوٹی چیز بھی خطقہ کر دی جبکہ دوسری محبوب چیزیں محبوب اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں تو اس سے بھی کوئی اس سے بھی وہ مطلب حاصل ہو جائے گا جو اس آیت کا مقصود ہے چوتھی بات یہ ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک تم اپنی محبوب چیزیں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے تو اس سے بعد لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بھئی محبوب چیزیں خرچ کرنا جو ہے یہ تو دولت مند لوگوں ہی کا کام ہو سکتا ہے جن کے پاس مالب ہو جو مالدار ہوں اور جو لوگ مالدار نہیں ہیں جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں وہ جو خرچ کرنے وہ کہاں سے کریں وہ خرچ کرنے کی قابل ہی نہیں تو کہاں سے خرچ کریں اور جو خرچ نہیں کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ کہ نیکی کا مقام ہو سکتا کہاں سے نہیں کر سکتے جب تک تم خرچ نہ کرو تو اس کی اس شبے کا جواب یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جو چیز خرچ کرو وہ تمہاری بہت زیادہ قیمتی ہو ایک غریب آدمی بھی جس کے پاس کچھ زیادہ ساز و سامان نہیں ہے معمولی سی کی چیز ہے اس میں حفاظت کرو اس نے ایک کھجور ہی دے دی اس کے بعد اور کچھ نہیں تھا دینے کے لئے ایک کھجور دے دیا کھجور کا آدھا ٹکڑا دے دیا وہ صرف محبوب تھا اس کو تو اس کو دے دیا تو وہ بھی کہا اس میں داخل ہو گیا تو بڑی ہونا بڑی چیز ہونا ضروری نہیں ہے محبوب چیز ہونا کافی ہے دوسرا یہ کہ اگر بالفل کسی کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ایک کھجور بھی نہیں دے سکتا ایک پیسہ بھی نہیں دے سکتا تو اس صورت میں اللہ تبارک نے اس کے لئے دوسرے فضیرت کے راستے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو وہ عبادت اور ذکر اللہ تلاوت قرآن کست نوافل ان سب چیزوں سے وہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کچھ لوگوں سے ان کے اس سوال کے جواب میں کہ ہم تو غریب لوگ ہیں کچھ خرچ نہیں کر سکتے اور مالدار لوگ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کبھی ان کے برابر پہنچ نہیں سکتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اگر کہا کرو تو اس سے انشاءاللہ تعالی تم ان کے درجے تک پہنچ جاؤ گے جو زیادہ خرچ کرنے والے ہیں لہذا کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا مالدار ہے وہ صدقہ کر کے زیادہ صدقہ کر کے وہ بر کا مقام حاصل کر رہا ہے اور اگر کوئی تنگست ہے تو وہ ذکر اور تلاوت اور عبادت کے ذریعے اپنا مقام حاصل کر سکتا ہے اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ایک آخری بات جو یہاں سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جہاں آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لند البر رہا تھا تمفکو بما تو اس کے بعد اگلا جملہ اسی آیت کا یہ ہے کہ وہ ماتن فکو انشعین اللہ بھی علیم یعنی تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالی اس کو خوب جاننے والا ہے اس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی محمد شبی صاحب قدس اللہ تعالی سر نے مار القرآن میں یہ فرمایا کہ اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب عظیم اور صف ابرار میں داخلہ اس بات پر موقف ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرے مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد فالتو مال خرچ کرنے والے کو کوئی ثوابی نہ ملے یعنی اگر فرض کرو کوئی شخص اپنے گھر میں جو بیکار چیز پڑی ہوئی ہے یا جو اس کے کام میں نہیں آ رہی ہے تو اس کو خرچ کرنے سے کوئی ثواب نہ ملے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ہے کہ وہ مات اللہ علیم یعنی تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا پورا علم ہے اس آیت کے جملے کا مقوم یہ ہے کہ اگرچہ مکمل کامیابی اور مکمل بھلائی اور ابرار یعنی نیکی کے اعلیٰ مقام میں دا خاص محبوب چیز خرچ کرنے پر ہی مقوق ہے لیکن مطلق ثواب سے کوئی صدقہ خالی نہیں چاہے محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتو اشیاء ہاں مکرو اور ممنوع یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب بھی خرچ کرے تو فالتو اور خراب چیز کا انتخاب کر کے خرچ کرے تو یہ ہے منع لیکن شخص صدقہ خیرات میں اپنے محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں بچا ہوا کھانا یا پرانے کپڑے ایف برتن یا استعمالی چیزیں وہ بھی خیرات میں دیتا ہے تو وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کسی گناہ کا مرتکب نہیں بلکہ اس کو ان پر بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو وہ اعلی درجہ بھی حاصل ہوگا اور اس کا نیکوں میں شمار بھی ہوگا تو اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو گھٹیا چیزیں ہیں وہ کبھی صدقے میں دینی نہیں چاہیے بلکہ مطلب یہ ہوا کہ دونوں قسم کی چیزیں دینے کی عادت ڈالنی چاہیے دوسری ایک آخری بات یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ جو تمہیں محبوب ہیں ان کا کیا مطلب ہے کہ محبوب کس کیسے پتہ چل جائے کہ یہ ہماری محبوب ہے اور دوسری جو ہے وہ غیر محبوب ہے تو اس کا معیار یہ ہے کہ جو انسان کے کام آ رہی ہوں جو چیز ہے یعنی اگر صدقہ نہ کرتا تو وہی وہ اس کو استعمال کرتا اور اپنے کام میں لاتا اور اس سے اس کا دل لگا ہوا ہوتا وہ چیز مراد ہے محبوب چیزوں سے لہذا اس کو اللہ تعالی کے راہ میں خرچ کرنے سے انشاءاللہ اللہ وہ اس آیت کا مقصود حاصل ہو جائے گا کہ بر کا مقام نیکی کا مقام حاصل ہو جائے گا تو لن تنال البر راحت تا تنفکو مما تم ہرگز نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکو گے جب تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں اور مماتون من منشین اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ ان اللہ حبی علیم یہ بہت عظیم ہدایت اللہ تبارک اطار نے مسلمانوں کو عطا فرما دی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے سے سیاق کو سباق جو چلا آ رہا ہے وہ اہل کتاب کی سے متعلق ہے اہل کتاب ہی کی بدعنوانیوں کو بھی بیان ہے ان کو دعوت بھی ہے اور اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آخرت میں کوئی فدیہ کام نہیں دے گا اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ آیت کریمہ نازل فرما کر انفاق فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا صحیح طریقہ بتا دیا لیکن یہ سلسلے کلام میں ایک ضمنی طور پر ہی بات آئی اگرچہ جو بات آئی ہے وہ بڑی اہم اور بنیادی ہے. اب آگے پھر بنی اسرائیل اور اہل کتاب ہی کی طرف رخ دوبارہ متوجہ ہو رہا ہے چنانچہ جو اگلی آیتیں آ رہی ہیں وہ بھی اہل کتاب ہی سے متعلق ہیں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 حنیفا وما كان من فرمایا کہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر دی تھی ای پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بوتان باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں آپ کہیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے لہذا تم ابراہیم کے دین کا اتباع کرو جو پوری طرح سیدھے راستے پر تھے اور ان لوگوں میں سے نہیں تھے جو اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مانتے ہیں یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب یعنی یہودیوں اور بعض کے کچھ اعتراضات کا جواب کی طرف اشارہ فرمایا ہے جو وہ مسلمانوں پر کیا کرتے تھے ایک اعتراض یہودیوں کا خاص طور پر مسلمانوں پر یہ تھا کہ وہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹ کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے یعنی تورات میں اس کو منع کیا گیا ہے اور دوسری طرف ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اونٹ کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے یہ حضرت ابراہیم ریسد السلام کے وقت سے حرام چلا آتا تھا بنی اسرائیل میں بھی حرام قرار دیا گیا اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو کھانا شروع کر دیا تو آپ نے ایک ایسی چیز کھانی شروع کر دی ہے جو سارے انبیاء علیہ وسلام کے دین میں حرام چلی آتی تھی یہ ایک اعتراض ان کی طرف سے تھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ آیت کریمہ نادل فرمائی ہے کہ یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو کہ اونٹ کا گوشت شروع سے حرام چلا آتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں بھی حرام تھا یہ بات بالکل غلط ہے اور اس کی کو کوئی تم دلیل پیش نہیں کر سکتے اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو بنو اسرائیل کے جدعام جد ہیں انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اس کی تفصیل کچھ روایتوں میں اس طرح آتی ہے کہ انہوں نے ان کو ارق النسا کی بیماری تھی اور ارق النسا کی بیماری کے وقت میں انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر میں اس بیماری سے تندرست ہو گیا تو میں اونٹ کا گوشت کھانا بند کر دوں گا حرام کر دوں گا اونٹ کے گوشت کو اپنے اوپر اور اس قسم کی نظر ان کی شریعت میں جائز تھی یہ نظر مانی تھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا تھا فرما دی ارق النسا کی تکلیف ان کی ختم ہو گئی تو پھر انہوں نے اپنی نظر کے مطابق گوشت کھانا ترک کر دیا اور گوشت کو اپنے اوپر حرام کر دیا یہ آغاز تھا بعد میں پھر بنی اسرائیل کے اوپر بھی گوشت حرام کیا گیا یا تو اس وجہ سے یعقوب علیہ السلام نے جب حرام کر دیا تھا تو اللہ تعالی نے پھر اس کو سارے بنی اسرائیل کے لئے حرام کر دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کی بدعمالیوں کی وجہ سے بعض چیزیں ان پر حرام کی گئی تھیں جس کا ذکر قرآن کریم نے فرمایا ہے سورہ نسا کی ایک سو ساٹھ آیت میں لتا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر بہت سی اچھی چیزیں بھی حرام کر دی گئی تھیں اور اسی صورت یعنی آل عمران کی پیچھے آیت نمبر پچاس میں گزرا ہے جیسے کہ عیسی علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات واضح کر دی کہ کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کی گئی تھی اور ان کی نافرمائیوں کی وجہ حرام کی گئی تھی تو اونٹ کا گوشت بھی انہی چیزوں میں شامل تھا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعوی کہ شروع سے ہی حلال چلا آتا تھا شروع ہی سے حرام چلا آتا تھا اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے تو یہ دعویٰ تمہارا غلط ہے بلکہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا چنانچہ اب بھی بائبل کی کتاب اخبار میں جو یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی نظر میں تورات کا ایک حصہ ہے اونٹ کی حرمت صرف بنی اسرائیل کے لیے بیان ہوئی ہے چنانچہ کتاب اخبار کے الفاظ یہ ہیں تم بنی اسرائیل سے کہو اور اس کے بعد آگے ہے کہ تم ان جانوروں کو نہ کھانا یعنی اونٹ کو تو یہاں خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو چیلنج دے رہے ہیں کہ کلفاتو بھی پہلے تو فرمایا کہ کل قامی کا آئنہ بنی اسرائیل ہر قسم کی کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کے لیے اللہ محرم اسرائیل اعلیٰ رفتی سوائے اس چیز کے جو اسرائیل یعنی عقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کرنی تھی اور پھر چیلنج دیتے ہیں اللہ تعالی کل فاتوب طورا کی ان کو نمسا ذقین آپ ان یہودی سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو توق لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو یعنی اس میں کہیں مجھے یہ دکھا دو کہ اونٹ کا گوشت ابراہیم علی اسلام کے وقت سے حرام چلاتا تھا بلکہ اس میں سراحت یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر حرام کیا گیا ان کی بدہ والیوں کی وجہ سے کیا گیا ہو یا یعنی اسراہی اسلام کی سنت کے طور پر کیا گیا ہو اللہ عالم لیکن ان کے لئے حرام کیا گیا تھا پہلے نہیں تھا فمان افطورا اللہ القدیب بمباز تو اب اگر اس کے بعد کوئی شخص جھوٹا بوتان باندھے ببلا کہ ہم والی تو ایسے لوگ ہی ظلم کرنے والے ہیں تو اب چونکہ بنی اسرائیل پر جو اونٹ کا گوشت حرام کیا گیا تھا وہ خاص وجہ سے کیا گیا تھا وہ جو وجہ اب باقی نہیں رہی تو اصلی حکم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سے چلا آتا تھا کہ اونٹ کا گوشت حلال ہے وہ دوبارہ بحال ہو گیا اور اب ہم مسلمان جو کھاتے ہیں گونٹ کا, کا گوشت جو کھاتے ہیں وہ اسی لیے کھاتے ہیں کہ اصلاً وہ حلال تھا اور عارضی طور پر بنی اسرائیل کے لیے حرام کیا گیا تھا خطب ملتے ابراہیم ہانی جب اونٹ کے گوشت کے بارے میں تمہارا دعوی کہ ابراہیم اسلام کے زمانے میں حرام تھا لہذا بھی حرام ہونا چاہیے تو بھائی یہ اونٹ کے گوشت کی تک تو بات نہیں محدود رہنی چاہیے ان کے دین کو بھی تو اختیار کرو جن جس دین کی طرف انہوں نے دعوت دی تھی اس کی اتباع کرو فتب اللہ تھا ابراہیم تو ابراہیم کے دین کا اتباع کرو حنیفہ جو بالکل سیدھے راستے پر تھے یعنی ان کے عقائد میں شرک کا کوئی نام و نشان بھی موجود نہیں تھا وہ مہاکان امر مشقین وہ ماننے والوں میں نہیں تھے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب بڑے بری انداز ہے اگلی آیات میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ آیات تم مقام ابراہیم ومن دخل کا آمنا اللہ ترون ابھی آیا شہید ماتام حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے اس میں روشن نشانیاں ہیں مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے کہہ دو کہ اہل کتاب اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے ان آیات میں اہل کتاب یعنی یہودیوں اور نفرانیوں کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے اور یہ وہی اعتراض ہے جو پہلے سور بقرہ میں اور دوسرے پارے کے آغاز میں گزر چکا ہے کہ وہ اعتراض یہ کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے کاعے کو کیوں قبلہ بنا لیا تو آیت اس آیت کریمہ نے جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یہ جواب دیا کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے لہذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس کے واضح بنانا ہرگز قابل اعتراض نہ ہونا چاہیے سنچہ فرمایا ان اول حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا گیاس لوگوں کے لیے لوگوں کی عبادت کے لیے لل ندی بے شک یقینی طور پر وہ ہے جو بھی جو مکہ مکرمہ میں واقع ہے مکہ ہی کو بعض لہجوں میں بکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے یہاں پر قرآن کریم نے اس کو مکہ کی وجہ بکہ فرمایا ہے کیونکہ مکہ کے نام بھی بہت سے قبائلی میں متعارف تھا مراد وہی شہر ہے تو وہ گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکے میں واقع ہے مبارکن اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا وہ ہدن اور ہدایت کا سامان دنیا جہان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو برکت والا بنایا ہے اور ساری دنیا جہان کے لیے ہدایت کا ایک ذریعہ اس کو بنایا ہے اور اس کے ذریعے اس کے انوار و برکات کے نتیجے میں لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور فرمایا کہ فی آیا تم کہنا تم مقام و ابراہیم اس میں بہت سی روشن نشانیاں ہیں یعنی خود اس بیت اللہ شریف میں اور اس مجھے حرام میں جس کے اندر وہ واقع ہے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی نشانیاں مقرر فرمائی ہیں جس میں مقام ابراہیم بھی ہے یہاں اللہ تعالی نے یہ بتلا دیا کہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو تعبیر ہوا وہ یہ بیت اللہ تھا اس میں کلام ہوا ہے اور اس کی تاریخ روایات کے اندر آئی ہے کہ سب سے پہلے یہ عبادت خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ سلام نے تعبیر کیا تھا اور اس کے بعد پھر ان کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے تک وہ باقی رہا طوفان نوح میں وہ منہظم ہو گیا اس کے نشانات مٹ گئے پھر حضرت ابراہیم علی صدلام کو اللہ تعالی نے وہاں پر بھیجا اور ان بنیادوں کی نشاندہی فرشتوں کے ذریعے کرائی اور وہیں انہیں بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے ہیں حضرت سلیمان اسلام نے بھی جو مقدس تعمیر کیا تھا وہ حضرت ابراہیم کے بہت بعد آئے ہیں لہذا اول بیت ہونے کا شرف اسی کاغذ کو حاصل ہے اور اس کی خصوصیت یہ بیان فرمائے کہ آیا تو مقام و ابراہیم اس میں مقام ابراہیم بھی ہیں مقام, مقام, مقام ابراہیم اس پتھر کا نام ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلی اللہ علیہ نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ خصوصیت رکھ دی تھی کہ جب وہ تعمیر کرتے تھے تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر خود بخود اوپر کی طرف اٹھ جایا کرتا تھا اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم خلی اللہ علیس السلام کے پاؤں کے نشانات بھی تھے اور ان کو محفوظ بھی کیا گیا اور عام طور سے یہی سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت بھی مقام ابراہیم کے اوپر جو نشان ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ صدلام کے پاؤں کے نشان ہیں پھر بالصاہ نے فرمایا کہ اس بیت اللہ کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ من دخل ہو کانا جو اس میں داخل ہو جائے وہ امر والا ہو جاتا ہے یعنی معمول محفوظ ہو جاتا ہے اس کے معنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت اللہ کے اس گرد جو حدود حرم ہیں ان ساری حدود میں ہر قسم کے قتل و غارت گری کو منع کیا ہوا ہے اگر کسی دشمن سے لڑائی ہو رہی ہے تو لڑائی بھی اس جگہ نہیں ہو سکتی عام حالات میں شکار کرنا منع ہے کسی جانور کو مارنا منع ہے تو اس وجہ سے اس کا بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کے بعد آدمی معمول اور محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک مطالعہ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کے یہاں تک کہ جو خدرو درخت یا کدرو جھاڑیاں ہیں ان کو توڑنے کو بھی منع فرمایا ہے کہ یہ حرم ہے اور یہاں سے کوئی چیز توڑی نہیں جا سکتی اور چونکہ ذکر آ تھا بیت اللہ شریف کا تو اب اس بیت اللہ کے لئے یہ بتایا کہ نہ صرف اس کو یہ کہ نماز کے لیے قبلہ بنایا گیا ہے بلکہ اس کا حج کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض کیا گیا ہے اللہ علّہ سے حج البیت اور اللہ کے لیے لوگوں پر یہ فرض ہے کہ حج البیت وہ اس بیت اللہ کا حج کریں مگر کون من آئےل ہی سبیلا جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر حج کرنا فرض ہے تو جس شخص کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کو جا سکے اور اتنا بھی پیسہ مزید ہو کہ اگر وہ اکیلا جا رہا ہے تو اپنے گھر والوں کے نان و نفقے کا انتظام کر سکے ایسا نہ ہو کہ وہ حج کو چلے جائے اور پیچھے بوکے بھی بچے بھوکے رہیں تو اگر کسی کے پاس اتنا سامان ہے اتنا مال ہے اس کے ذمے عمر بھر میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ فرض ہے سر فرمایا امن کا فرف ان اللہ غنی عالمین اور اگر کوئی انکار کرے یعنی حج کرنے سے انکار کرے یا حج کی فرضیت سے انکار کرے یا بیت اللہ کو قبلہ ماننے سے انکار کرے تو اس کا نخص... تو اس سے اللہ کا تعالیٰ کا تو کوئی نقصان ہے نہیں فَإنَّ اللَّهَ عَنِ تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص نا انداز میں اہل کتاب سے نصیحت کے طور پر وشفقانہ نصیحت کے طور پر یہ فرماتے ہیں کہ کل یا اہل کتاب آپ کہہ دو کیا ن کتاب لم تخلون آیات اللہ اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو وہ اللہ شہید اللہ واتعل جب اللہ تعالی گواہ ہے ہر اس کام کا جو تم کرتے ہو تو پھر تم یہ کیوں کرتے ہو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو یعنی ان کے کفر کا بھی ذکر فرما دیا لیکن ساتھ میں اب ان کو ایک طرح سے فہمائش کیا فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کی آیتوں کو انکار کرنا چھوڑ دو اور اس قسم کے بے بنیاد اعتراضات لگانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اس سے کوئی حق باطل نہیں ہو جاتا اور باطل حق نہیں ہو جاتا اور ہم نے تمہارے اعتراضات کا پہلے ہی جواب دے دیا پھر آگے کی جو آیات آ رہی ہیں وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لم عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرض يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تطلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اذان فالف بين قلوبكم واصبحتم بنعمته وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحتدون بل تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعض ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسبد وجوه فأما الذين سبدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فأم الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك أنتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور يهي yeah. سورہ آل عمران کی آیت نمبر ننانوے سے آیت نمبر ایک سو نو تک میں نے تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سننے سے پہلے اس کا پس منظر سمجھ لینا ضروری ہے یہ آیات ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہے مدینہ منورہ میں دو قبل اوس اور فرج کے نام سے آباد تھے اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنیاں تھیں اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں جو بعض اوقات سال سال جاری رہتی تھی مثن جنگ بحاث کا ذکر آتا ہے کہ وہ سالہ سال جاری رہی سو سال سے بھی زیادہ جاری رہی جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور اسلام کے دامن میں آ کر وہ شیر و شکر ہو کر رہنے لگے اوسط حضرت کی دشمنی اتنی مشہور و معروف تھی کہ ان کا ایک ساتھ اس طرح بھائی بھائی قائم ہو جانا اور شیر شکر بن کر رہنا یہ بڑا تعجب خیز معاملہ تھا لیکن یہ اسلام کی برکت تھی کہ اسلام کے جھنڈے تلے سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے آپس کی دشمنیاں ختم کر دیں اس سے یہودیوں کو دو نقصان ہوئے ایک نقصان تو یہ تھا کہ ان کا دین جس کو وہ چاہتے تھے کہ مدینہ منورہ کے قبیلوں میں پھیلائیں اور اس کے تابع بنے وہ دین بجائے بڑھنے کے سمٹنے لگا اور وہ لوگ مسلمان ہو ہو کر مثلا اسلام کی برکات محسوس کر کے اسلام میں زیادہ سے زیادہ داخل ہونے لگے جو ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا دوسرا ان کا بڑا نقصان یہ تھا کہ اوسر خزرت کی باہمی لڑائیوں سے ان کے مالی مفادات وابستہ تھے کیونکہ جب لڑائی ہوتی تھی تو دونوں قبیلوں میں سے جس کو بھی ضرورت ہوتی تھی تو ان کے سے وہ پر قرض کر لیا کرتا تھا تو ان کے درمیان محبت پیدا ہو گئی دشمنیاں ختم ہو گئی لڑائیاں ختم ہو گئی تو ان کا سود کا کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا لہذا یہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح وہ دشمنیاں دوبارہ بحال ہو جائیں اور ان کی لڑائیاں آپس میں شروع ہو جائیں چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دونوں قبیلوں کے لوگ یعنی اوس اور حضرت دونوں قبیلوں کے لوگ ایک مجلس میں جمع تھے شماس ابن قیس کے نام سے ایک یہودی تھا اس نے ان دونوں قبیلوں کے لوگوں کے درمیان پیار محبت کا یہ منظر دیکھا تو اس سے نہ رہا گیا اور اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لئے یہ ترکیب گی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس وجہ جس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانے جاہلیت میں اوس اور خدرت کے شاعروں نے جنگ بعد کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے یعنی اس جنگ کے دوران ایسا ہوا تھا کہ وہ سارا سال جاری رہی تھی اس کے دوران دونوں طرف سے لوگوں نے قصیدے کہے تھے اپنی بہادری کا ذکر کر کے اور اپنے اپنے مقابل کی کمزوریوں کا ذکر کر کے وہ اشعار کہے تھے تو ابن قیس نے یہ کہا کہ وہ کسی شخص سے کہا کہ وہ شعر سناؤ ذرا کیسے اشار تھے اسکس نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ ان اشعار کو سن کر جو مجلس کے لوگ تھے ان کے ذہن میں پرانی باتیں تازہ ہو گئیں اس کے نتیجے میں شروع میں دونوں قبیلوں کے درمیان زبانے تقرار ہوئی پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر ہونے لگے نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ کو سخت صدمہ ہوا آپ ان کے بعد تشریف لے گئے اور انہیں تم فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی بلا کر آپ سمجھانے سے یہ فتنا ختم ہوا تو ان آیتوں میں اللہ تعالی نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اول تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے اور اگر خود اس تعادت سے معروم ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تو نہ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی ہے اور آخر میں باہمی جھگڑے سے بچنے کا علاج یہ بتایا ہے کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ و دعوت میں مصروف کر لو تو اس سے اشاعت اسلام کے علاوہ یک جہتی بھی پیدا ہوگی اس پس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہہ دو کہ اے کتاب اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کے گروہ کی بات مان لو تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تم کو دوبارہ کافر بنا کر چھوڑیں گے اور تم کیسے کفر اپناؤ گے جبکہ اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں اور اس کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو جوش اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لے وہ سیدھے راستے تک پہنچا دیا جاتا ہے ای مانوالو دلوں میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا خوف رکھنا اس کا حق ہے اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے جبکہ تم مسلمان ہو اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل تھے بھائی بھائی بن گئے اور تم, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے اللہ نے تمہیں اس سے رجات ادا فرمائی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں نیکی کی تلقین کریں اور برائی سے روکیں ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل پیچھے آ چکے تھے اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پوٹ ڈال لی اور اختلاف میں ہاتھ پڑ گئے ایسے لوگوں کو سخت سزا ہوگی اس دن ہوگی جب کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم اپنے ایمان کے بعد کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کو اختیار کر لیا لو پھر اب وزا چکھو اس عذاب کا کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کے رحمت میں جگہ پائیں گے وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم کرنا نہیں چاہتا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے